کیا؟ سوال کرتے ان سے اجرت کا فخرا رب کا خیر, و خیر و تیرے رب کا اجرت مزدوری بہت بہتر ہے اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے فرمایا کہ آپ نے ایسے کون سے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے دینے سے ان کے لیے مشکلات ہے جیسے میں فرمایا فہم مغرب مسخلون وہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو گئے پیسے نہیں دے سکتے میں ایسا تو کوئی نہیں ہے فخت اللہ تعالی کی رضا ہے وَإنَّكَ ان کو دعوت دیتے راستے کے طرف نبی کے لیے دو بات ذکر ہوئی ہے نا نقلات بیما احباب تھا آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ان نقل و المستقیم آپ دعوت ضرور دیتے ہیں دعوت دینا اور بات ہے اور ہدایت دینا اور بات ہے ہدایت کی طرف رہنمائی آپ یقینی طور پر کرتے ہیں کیونکہ سوراۃ المستقیم نبی کی اطاعت کا نام ہے جیسے سوراۃ المستقیم کے معنی میں الفاظ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یا قرآن کریم پر سورات المستقیم کا قرآن میں اطلاق ہوا ہے یا نبی کی اتواع پر ہوا ہے اور یا پھر توحید پر ہوا ہے توحید کو صورت المستقیم کہا گیا ہے ان اللہ رب و ربکم رب ہوں ہاں سورات المستقیم یہ تین اطلاقات سوراۃ المستقیم کا قرآن کریم میں ثابت ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ دعوت دیتے ہیں سورات المستقیم کی طرف نبی کی دعوت الم جو لوگ سنت کو چھوڑ کر بدہات کے راہ پر چلتے ہوئے کہتے ہیں سورات المستقیم پر ہم ہیں وہ قرآن سے غافل ہے اللہ فرماتے ہیں نبی کی پیروی سرات المستقی میں وہ ان لدی نہ بالآخرت یعنی النا کی بن یقیناً بولو جو آخرت پر امام نہیں لاتے ان یعنی سرات النا وہ اسی درست سے ان خراب کرنے والے ہیں آخرت کا انکار بس یہ انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ وہ سورت المستقیم پر پھر نہیں چلے گا کیونکہ خواہش پرس ہو جائے گا نا مِن مَنِ بغیر میں فرمایا کہ جو نبی کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہے وہ سورات المستقیم ہے پھر تو ان کے لیے ان کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں رہتا وَلَوْ رَحِمَنَا هُمْ مَا بِهِم مِّن <دُرْرِن> اگر ہم ان پر رحم کرے اور دور کر دے ان سے ماں <دُرْرِن> جو بھی ان کے اوپر تکلیف ہے للت تو ضرور اصرار کریں گے اسی سرکشی میں بٹکتے ہوئے یعنی ہم نے ان کے اوپر کتنے عذابوں کو لایا اور ہٹایا لیکن نتیجے میں کیا ہوا وہ پھر اس کفر کی طرف گئے صورت آراق میں ہم نے مصالح سلاۃ والسلام کے نو موجزوں کا ذکر پڑا اور قوم نے کیا کہا کہ یہ ہمارے سے عذاب ہٹاؤ نہ ہم ایمان لے آئیں گے عذاب اللہ نے ہٹایا فوراً پھر اس گمرائی کی طرف آخر میں اللہ نے عذاب دی تو فرما یہ اپنے تغیانی میں یا مہون سرکشی میں بٹکتے ہوئے زندگی گزاریں گے ولاق اقض نام یقیناََ ہم نے پکڑا ان کو بالآب عذاب کے ساتھ رب نہیں انہوں نے گڑ مکے والوں کو اللہ نے پکڑا، مسلط کیا سے ثابت ہے۔ رستوں سے چمڑے اٹھا اٹھا پانی میں ابالتے رہے کاٹتے رہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے دخان دیکھا سو دخان کی تفسیر میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے یہ نشانی دنیا میں دیکھ لیا ہے کہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے جس طرح دعا نظر آتے ہیں بک کی وجہ سے یہ عذاب ان کے اوپر اللہ نے بھیجا لیکن آخر جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا نہیں لانا تھا وہ پھر بھی اپنے کفر پر قائم رہے حتح فتح علیم با بندہ شدید یہاں تک کہ ہم نے کھول دیا ان کے اوپر دروازہ سخت عذاب کا ادا ہوں ابلسون اس میں نا امید ہونے والے ہو گئے نا امید ہو گئے وہ پھر کیونکہ اللہ رب العالبین بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر سمجھانے کے لیے تمام طریقے ان پر استعمال کر لیتے ہیں اور چونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو عذر بہت پسند ہے عذر اللہ کو بہت پسند ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کا عذر اپنے اوپر نہیں چھوڑتا ہے یہ قیامت کے دن کوئی بندہ عذر کر لے پھر اللہ تو ان کو معاف کرے گا تو اللہ نے تمام عذروں کو ختم کرنا ہے دنیا میں کسی بندے کا عذر اللہ کے دمے باقی نہیں رہے گا واہ اللہ جی انشاء القمہ وہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے بنائے کان کان تمال پیدا کیے سننے کے لیے کم ہے تم میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں مانا شاکرین بہت کم ہے اب ان کی شکر شکر کیا ہے کان سے اللہ تعالی کی ہدایت کو سننا انکوں سے دیکھنا دل میں اللہ کی ہدایت پر غور فکر کرنا اور عقل کو استعمال کرنا اس کے سمجھ کے لی اب اس کے اوپر شکر آتے اب یہ اس کے خلاف ہوگا صرف دیکھنے دنیا کے جمع کرنے کے لیے سننے کے لیے وہ کان ہے انکے ہیں اور دل میں غور فکر ہے ایک روپے سے دو کیسے بنائیں گے اس سے شکر نہیں آتے اتنا شکریہ وہی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے ذرا تم فی الحال جس نے پہلایا تم کو زمین میں ویلے تو شرون اسی کی طرف تم اکٹے کیے جاؤ گے اس نے پہلایا وہ تمہیں جمع کر دے گا اس کے لیے جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ وجیت وہی اللہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اسی کے لیے اختلاف ہے رات کا اور دن کا رات کا آنا دن کا جانا دن کا آنا رات کا جانا فلاطا خلون کیا تم نہیں سمجھتے ہو یعنی عقل والوں کے لیے بصیرت والوں کے لیے کتنی بڑی باتیں ہیں لیکن اس میں تم غور نہیں کرتے ہو مانو جو لوگ غور کرتے ہیں وہ تو مومن ہیں جو ایمان نہیں لاتے وہ اس میں غور نہیں کرتے وَمِن من قصص میں فرمایا اللہ کی علامات نشانیں ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ اللہ کی پہچان اس کے ذریعے سے کرو بل قلم بلکہ کہا انہوں نے جیسے اور لوگوں نے ان کی طرح کہا تھا یہ کہ ان کی مثل ہو گئے جو ان سے پہلے لوگ گئے ہیں کال انہوں نے کہا جب ہم مر جائے اور ہو جائے ہم مٹی اور ہڈیاں کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں قبل یقیناً وعدہ کیے گئے ہم اور ہمارے بڑے اس سے پہلے ان ہاد اللہ سات نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں اس قرآن کو عقیدت کی اس بات کو کہتے پرانے باتیں ہیں وہ کب سے لوگ بول رہے ہیں آج بھی منکرین تقدیر ہو یا منکرین قیامت ہو جو دہری قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے کتنے لوگ آئے اور گئے اور یہ جو مولوی ہے نا یہ ویسے یہ مالدار لوگوں کے جو ہے نا چمچے ہیں میرے نے ایک سی بات ہو کہتے یہ مالدار لوگوں کے پالے ہوئے ہیں یہ مالدار لوگوں کے لیے دنیا میں کام کرتے کیوں کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور وہ مالدار لوگوں سے یہ غریب پھر اپنا مال یعنی حق نہیں مانگتے یعنی اللہ مالک ہے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اور وہاں اللہ تعالی جنت کی صورت میں گرو کی بہت کچھ دیتا ہے تو یہ مول جو ہے لوگوں پر ذہن بناتے ہیں تاکہ مالداروں سے یہ غریب اپنا حق چھین نہ سکے کیسا حل سپائے لوگوں جب ان کے اوپر آپ کھول دو ان کے مسائل کہ تم دہری ہو تمہاری یہ پارٹی ہے یہ تمہاری جماعت ہے تم مساوات کے دعوے کرتے ہیں تم اپنا ثابت کرو تمہاری پارٹی میں یہ اتنا کروڑوں پتی ہے یہ لاکھوں پتی ہے یہ فلاں ایک گاڑی میں گھومتے دوسرا جنڈا لے کر کے روڈ میں خالی ہاتھ گھومتے یہ کیوں مساوات نہیں ہے اگر تمہاری یہ مساوات یہاں کیوں نہیں ہے یہ باطل نظریات ان کی دلائل خود ان کے خلاف اور کہتے ہیں یہ تو زمانے سے گردش تو اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ان الدہر دل لے لو انہار یہ کہتے ہیں کہ وما گنا الداخ ہمارے موت کا سبب زمانہ ہے اللہ فرماتے ٹھیک ہے مان گئے نا زمانہ موت ہے تو میں موت زمانہ ہوں میں تم کو مارتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں کہاں باپ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں سے یہ باتیں ہوتی رہی ہے کہ زندہ کریں گے کب آیا ہمارے دادا کب آیا نانا کب آیا اللہ فرماتے ہیں آ جائیں گے جلتی نہیں کرو وقت قریب ہے وہ لیکن پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا کل آپ فرما دیجیے من اور کس کے لیے زمین و منفی جو زمین میں ہے ان کن تمتا اگر تم جانتے ہو یہ دوسرے پوشن پر پھر مخالفین کی صفات ہے نا مشرقین ان سے پوچھو زمین کس کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اگر تم جانتے ہو سیقو رونا لہ یہ عنقریب کہیں گے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے للہ ہمارے دور کے مشرقین کے طرح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو تقسیم کیا ہے اور چالیس ابدال ہے اور وہ شام کے علاقے میں سال میں ایک دفعہ ان کا اجتماع ہوتا ہے جے روایتیں ان کے لیے گڑی ہے اور جب ایک ابدال میں سے کوئی مر جاتا ہے تو دوسرا پیدا ہوتا ہے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا ہے اس دور کے مشرقین کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو آج کے مشرقین کا ہے ابدالوں کا عقیدہ تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا لا خالص اللہ کی ملکیت ہے کہ کسی اور کی شراکت نہیں ہے کہ افلاد حاصل نہیں کرتے ہوئے کون ہے آپ ان سے کہیں اللہ کا کل مم بے دیے ملک آپ کہہ دیجیے کہ کس کے ہاتھ میں ہے تمام چیزوں کے بعد شاہت وہ پناہ دیتے ہیں اور نہیں پناہ دی جا سکتی اس کے مقابلے میں اس کے برخلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی ان کو تم تعلمون اگر تم سمجھتے ہو جانتے ہو ان قریب یہ کہیں گے سب اللہ کے لیے ہرون پھر آپ کہہ دو ان سے کہ تم کس طرف جادو کیے جا رہے ہو تمہارے پر کیا جادو ہوا ہے پھر اب یہ کتنے مشرقین کا عقیدہ صاف لفظوں میں اللہ کے خلاف کوئی کسی کو بنا نہیں دے سکتے اور ہمارے مشرقین کا کیا عقیدہ عقید پڑھا ہمارے مشرقین کا کیا عقیدہ ہے ہمارے دور کے اسمت کی مشرقین کا یہ عقیدہ ہے جو پکڑے اللہ چھڑا لے محمد جو پکڑے محمد کوئی چھڑا نہیں سکتا اب ان کے عقیدے میں اس عقیدے میں کتنا فرق ہے وہ کہتا ہے ان سے آپ پوچھو وہ, وہ اللہ جس کو پناہ دے تو کوئی اس کو پکڑ کے عذاب نہیں دے سکتے اور اللہ جس کو پکڑنا چاہے تو اس کے مقابلے میں اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتے ان مشرقین کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی بھی پناہ نہیں دے سکتے اور ہمارے مشرقین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اگر پکڑ لے تو پھر اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا ناوزب اللہ کتنا فرق ہے اس میں ان کی شرک کفر میں ان کی کفر شرک میں یہ ایک نمبر آگے نکل چکے ہیں بل اط نہ ہوں بلکہ ہم آئے ان کے پاس بلاحق کے حق کے ساتھ لٹا جبو یقین یہ جھوٹے کیوں ہیں ان کے زبانوں پر یہ بات تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالی کے لیے برابر کے اسدار اور مخلوق کو بنایا ہے مت خز اللہ نہیں پکڑا اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد و ماکان ہے اس کے ساتھ کوئی الہ اگر کوئی الہ ہوتا تو کیا ہوتا اس کے ثبوت اور دلیل نشانی کیا ہے ضرور لے جاتا فرمائے ہر ایک الہ بماغ خلقہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے ولاباد وَلَا اور ضرور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں دنیا میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا زمان, آسمان میں بھی زمین میں بھی تمہیں لڑائیاں نظر آتی کیونکہ جب بھی کوئی پارٹنر ہوتے نا تو اختلاف پیدا ہوتے نا تو اللہ کے ساتھ کس کا اختلاف نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ پہاڑوں میں نہ سمندروں میں نہ ہوا میں نہ بادلوں میں نہ چاند میں نہ سورج میں نہ تاروں میں کسی کا شراکت نہیں ہے سبحان اللہ عملہ تعالیٰ اس سے جو وہ اس کے لیے صفات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے توحید کو کس انداز میں بیان کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ماں سوا اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا خالق ہوتا تو لازمی طور پر اپنے مخلوق پر وہ حکم چلاتا اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر حکم چلاتا دونوں کے حکموں میں فرق ہوتا مانا ایک چاند کو کہتا کہ اس طرف جاؤ دوسرا کہتا نا کہ اس طرف جاؤ اب وہ کہاں جائے ایک کہتا سورج کو اس طرف جاؤ دوسرا کہتا نا کہ اس طرف جاؤ پھر کیا ہوتا ایک کہتا رات کو آ جا دوسرا کہتا نہیں آؤ تو ایسا ہے اسمان میں ہے زمین میں ہے کوئی ہے نظر آتے اور میں نہیں عالم الغ عالم الغ بے جاننے والا ہے وہ غیب اور حاضر کو فتح لام شرکون وہ اعلیٰ ہے بلند ہے اس سے جو وہ اس کے ساتھ شریک آتے ہیں اللہ سبحانہ ان کے عقائد ان کے سوچ اور نظریات سے جو انہوں نے اپنے خیال میں بنایا ہے اس سے بہت الا ہے ان کا سوچ فکر انتہائی گھٹیا ہے تباکوں نے جاتے ہیں رب الظالمین اے میرے رب نہ بنا مجھے ظالم قوم کے ساتھ نبی علیہ السلام کی دعا ہر معاہد کے لی کیا اللہ اگر اس قوم پر تیرے طرف سے عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم کو اس فتنے سے بچاؤ اللہ کے نبی نے دعائیں پڑھی ہے نا توفنی غیر مفتون کیا اللہ مجھے فوت کر دینا بغیر کسی فتنے میں مبتلا کیے کیونکہ ان لوگوں پر تو فتنے کی وجہ سے عذاب آئے گا تو ان کے عذاب میں ہم کہیں رگڑے میں نہ آ جائے ان سے پہلے پہلے ہم کو دنیا سے اٹھا رہے تو اس لیے دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہم کچھ مار نہ کر دینا وہ نہ اللہ انیہ کا اور یقیناً ہم اگر ہم دکھائے آپ کو مانا ہے جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں قادر ہے اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں ان کو ہم ضلیل کرنا چاہے اور آپ کو غالب کرے آپ کی شریعت کو آپ کے دین کو اس پر قادر ہے لیکن اگر آپ کے بعد موخر کر کے ان کو بعد میں ضلیل کرے اس پر بھی ہم قادر ہیں اور ایسا ہم کریں گے کچھ نبی علیہ السلام کے زندگی میں ہوا مشرقین کے ساتھ کچھ اس کے بعد ابو بکر کے دور میں عمر کے دور میں عثمان کے دور میں رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے آنے والے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا اتفا بل احسن السام ٹھال دو وہ جو اچھے طریقے سے ہیں برائی کو اچھے طریقے سے برائی کو ٹھال دو یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں ہے ہم جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں برائی کو اچھے طریقے سے جواب دو اور اس کو ٹال دو باقی اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے بارے میں مجھے معلوم ہے نا یہ ہر دائی کے لیے اوساف ہے کہ دعوت کے میدان میں وہ گالی گلوچ بد اخلاقی سے کام نہیں لے گا لوگ کچھ بھی کہیں گے اچھے انداز میں جواب دے قرآن کی روشنی میں جواب دے بکر رب زبے اے میرے رب میں پکڑتا ہوں مین شیحتی شیتانوں کے وسوسوں سے واہ او زبے کا رب ضرون اور میں تیرے پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب جب وہ حاضر ہو یہ ایک مومن کے لیے دعا کہ جب وہ دعوت دیتا ہے تو اس وقت شیاتی ان کے پاس آتے ہیں اس <coughs> کے بیان کے دوران وسوسے دیتے ہیں ان کو ریاکاری کا طرز دیتا ہے تم بڑے عالم ہو تیرے اندر بڑے خوشوازی ہے بہت لوگ واوا کرنے والے ہیں لوگوں پر بڑا اثر ہوتا ہے تاکہ اس دہائی کے دعوت کو برباد کر دے اس کی عبادت کو برباد کر دے اور دوسرا یہ کہ دائی کے دعوت کے وقت شیاطین آتے ہیں ان کو ورغلانے کے لیے کہ ایسے کوئی جملے اس کے زبان پر لے آئیں تاکہ مخالفین کو لگ جائے اور اس کے دعوت کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے اور مخالفتیں بڑھ جائے یہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں شیاطین کے تو اس کے لیے دعا نبی بھی محتاج ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ کے لیے اللہ کا محتاج ہے فرمایا خطاحد موت یہاں تک کہ جب آ جائے ان میں سے کسی اب کو موت آ رہا وہ کہتا ہے رب برج اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے کہاں دنیا میں جانا چاہتے ہیں تو اب یہ کہاں گیا کہ واپس مجھے لوٹا دے دنیا میں نہیں ہے کیا دنیا میں ہے تو صحیح اس کا لاش تو دنیا میں پڑا ہوا ہے اس کا روح کہاں ہے روح الگ کر دیا نا وجود سے تو اب اس کو کہتے ہیں نا موت وجود اور روح کو الگ کر دینا اس کا نام ہے موت لعلی لا شاید کہ میں عمل کروں نیک فی فیم تو جو جو میں میں نے چھوڑا جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں اللہ پر مت کل ہرگز یہ بات نہیں ہے یہ ایک بات ہے جس کے کہنے والا کہ... کہہ رہا ہے یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے جو کہہ رہا ہے میں وہ برز ان علاوں میں ان کے پیچھے برزخ ہے جس کو آر کہتے ہیں قیامت کے دن تک اٹھائے جانے کے دن تک لفظ برزخ قرآن کریم میں یہاں استعمال ہوا ہے اور سورت فرقان میں استعمال ہوا ہے اور سورت رحمان میں استعمال ہوا ہے تینوں جگہ پردے کے معنی میں ہے مرزل بحرین یل بئی نہ ہوا بر زخن جو لوگ کہتے ہیں کہ برزخ آسمانوں سے اوپر کوئی جگہ ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے برزخ آڑ کو کہتے ہیں آر بندش جس طرح ابھی ہمارے جنوں اور فرشتوں کے درمیان میں ایک بندش ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ ہماری نظروں میں اللہ نہیں ڈالے نظروں سے وہ جل ہے اس طرح یہ آڑ ہے ورنہ پھر دو سمندر جاری ہے نا ایک نمکین اور ایک میٹا ان کے پانی کو اللہ نے بند کر دیا آپس میں مکس نہیں ہوتے جس کی مثال سمندر میں جانے کے بجائے آپ یہاں لے سکتے ہیں اس مسجد میں ہم نے پانی کا کوہ کھودا ہے اس کا پانی میٹا ہے اس مسجد سے آگے پیچھے لوگوں نے بورنگ کیا ہے سارا کڑوا ہے نمکین ہے اب آپس میں وہ ملتا نہیں ہے نیچے ہیں زمین کے طے میں ہے ملتا نہیں ہے اپنے اپنے ان کے رگے ہیں میٹا اپنی طرف جا رہا ہے اور نمکین کار اپنی طرف جا رہے سمندر کے اندر یہ دو حصے نمکین اور میٹھا ملتا نہیں ہے آپس میں ہمارے کچھ ساتھی ہے جو مچھلی کے شکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لانچوں میں ہم جاتے ہیں پانی دیکھتے ہیں میٹھا ہے وہ اٹھا کے پی لیتے نہیں نمکین ہے پھر واپس پھینک دیتے کچھ حصہ آگے مزید چلے جاتے پھر اٹھاتے چیک کرتے جہاں میٹھا پانی مل جائے وہاں پی لیتے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علامات تو برزخ کا معنی کیا ہے آل بندش اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی جگہ ہے اس جگہ میں جا کر کے اور یہ مردوں کو لے جاتے ہیں روح وہاں اس میں ڈالتے ہیں پھر اس کو زندہ کرتے پھر مارتے پیٹتے وہ باطل نظریہ اور عقیدہ ہے برزخ کا معنی آڑ اور ان کتاب بھی لکھا ہے عذاب البرزخ حق اس نام سے کتاب لکھا ہے عذاب البرزخ حق جبکہ حدیث میں ہے عذاب القبر حق ہونا یہ چاہیے عذاب القبر حاق بخاری کی روایت میں عذاب قبر کا لفظ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ان کی زبان پر ایک بات ہے جو وہ بول رہے ہیں اور یہ حقیقت میں ان کو واپس لوٹانے کا فیصلہ ختم ہو گیا ہے وہ تو دنیا تک بات تھی اب یہ دنیا سے آ چکے ہیں کل ہرگز یہ بات نہیں ہوگی اب یہ دنیا میں جا نہیں سکتے دنیا میں جانے سے مراد کیا ہے وہ کیا مانا چاہتے ہیں مانا میرے اس روح کو میرے اس وجود میں واپس ڈالو ڈالنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا پھر میں عمل کروں اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہم نے ایک قانون بنایا ہے اس قانون کے تحت تم آ گئے واپس نہیں جا سکتے ہو فرمایا جب کن کا جائے گا سور میں تو نہ خراب داریاں ہوں گی ان میں اور نہ کوئی ایک دوسرے سے سوال کرے گا قیامت کے قیام کے بعد نصب حسب یہ سلسلے ختم ہو جائیں گے ہر ایک اپنی مصیبت اور پریشانی میں کوئی کسی کا نہیں پوچھے گا پمن سفرت مزین المفلحون بس وہ لوگ جن کے وزن باری ہو گئے وہ کامیاب ہے امن خپت موازن و لدین خسروم اور وہ لوگ جن کے پڑھے نیکیوں کے ہلکے ہو گئے خفت میں ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنے نقشوں پر فی جان خالدون ہمیشہ جانب میں رہیں گے جلا ڈال ان کے چہروں کو آگ وہ ہوں فی ہاں کالے ہو اس میں وہ بد شکل ہوں گے جامع کی وہ روایت اسے آیات کے ساتھ ملا لو بد شکلی بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ اوپر والا ہونٹ ادیسر تک پہنچ جائے گی نیچے والا ہونٹ وہ لٹک جائے گی یہاں تک کہ ناپ کے اوپر لٹکی ہوئی ہوگی تو شکل بالکل بدل جاتے بد شکل اللہ ان سے پوچھتا ہے الم دکن آیا تو نہیں آئے تھے ہمارے آئے تلاوت کی جاتی تم پر تم ان کو جھٹلاتے تھے ایتو کے انکار کیے قال وہ کہیں گے ربنا بنا غلط آلے نہ شکوت نہی بھا گئے تھے ہمارے اوپر ہمارے بدبختی خنا کومنہ کوم دنیا میں تو دو دوسروں کو کہتے نا دنیا میں ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو کہتے گمراہ اب قیامت کے دن کہتے کنہ کومن گوالین ہم گمراہ رب بنا فرجنا منا بجنا ہمارے رب نے ہم کو اگر ہم پلٹ گئے تو ہم ظالم ہوں گے کیا مطلب اگر ہم دوبارہ اس طرح کفر شرک کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے اللہ نے ان کا جواب کیا دیا ہے سرت نام میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر میں ان کو دنیا میں پھر سے لٹا دوں لو لما نو آ تو پھر یہ وہی کچھ کریں گے جس سے پہلے یہ رک گئے تھے پھر تو شیتان کو کہے گا ارے قحمد نے تو ایک بار قائم ہونا تھا وہ ہو پے گیا واپس آ گئے آپ جو مرضی ہے کرو اور گناہ میں ڈال دیں گے اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تو اللہ ان کو کیا کہاف صفیہ تو کلون کہ اللہ تعالی زلیل خوار پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہیں کرنا اولا تو کل یہ لفظ جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں کتوں کو بگانے کے لیے عربی میں استعمال اس کو ہوتے جس طرح ہر زبان والے اپنے اپنے زبان میں باز جملے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں فی کل ذلیل خوار ہو کر پڑھے رہو اس جانم میں مجھ سے کلام نہیں کرنا اور کلام بھی کتنے دیر سے کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کا ذکر کیا نا کتنے سالوں سال ان کو اللہ تعالیٰ کے پکار پکار اللہ ان سے کلام کرے گا کیا آئے نہیں آئی تھی آئی تھی اب یہ آخری کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کیا آئندہ میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گا سوال جواب نہیں ہوگا ان نمبان میں نہیں پا رہی ان نہ حکان فری عبادی یقین بندوں میں سے معاف کر دے ہم کو رحم کر دے ہم پر فرآن کا خیر الرحمین تو بہت رحم کرنے والا ہے سب سے بہتر رحم کرنے والا تیرے ذات یہ میرے وہ بندے تھے فت جن کو پکڑا تم نے سکھری مسخرے کے ساتھ مذاق کے ساتھ ان کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے جس کا مذاق قرآن کریم نے ذکر کیا ہے نا یہ تغام ایک دوسرے کو انکے مارتے ہوئے معاہدین کے پاس گزرتے تھے کوئی جا رہا ہوں قالحل ان کو گمراہ کہتے تھے اب ان کا مذاق اب پلٹ کر آ تمہارے اوپر یہاں تک کہ تم نے بلایا ہمارے ہنسی مزاق تمہارا شغل تھا ان کے ساتھ اب آج کیا ہوگا جز ملیوما آج میں ان کو بدلہ دوں گا بےما سب روپ سبب اس کی جو انہوں نے صبر کیا توحید پر قائم رہے سنت پر قائم رہے دنیا میں جو بھی تکلیفیں لوگوں نے ان کو دی لیکن وہ صابر رہے کامیاب کے رزلٹ کا دن ہے نتیجے کا دن ہے پھر اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا کالکم لبس تم فضا عادت کتنے رہے تم زمین میں سال کتنے سال رہے کالس نہ کہیں گے ہم ایک زندہ رہے یا دن کا کچھ حصہ اللہ پوچھے گا ذرا پوچھو اپنے صاف کرنے والوں سے آج دن جو تم میں شمار کرنے والے ہیں ان سے ذرا پوچھو کہ وہ کیا بتاتے ہیں بالا کہے گا اللہ تعالی اللہ خلیلا نہیں رہے تم دنیا میں مگر کم لو انکن کنتم تالمون کاش کے تم اس بات کو جانتے یہ آج جو تم کہتے ہو نا کہ لبسنا یوم اباد اگر اس بات کو دنیا میں تم جان لیتے مان لیتے تسلیم کر لیتے جو پہلے سے میں تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ ایک دن ہے ایک لمحہ ہے پانی کا ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلے میں اس پر اپنے عقرت کو تباہ مت کرو اپنے عقائد کی اصلاح کرو اعمال کی اصلاح کرو اور وہ طویل زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی اس کے لیے تیاری کرو تو اس وقت تو تم نہیں مانتے تھے تمہارا یہ کہنا تھا کہ یہی دنیا ہے اسی دنیا میں نمو و ونا ہی ہم زندہ اور مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں اب کیا ہو گیا اب واپس جانے کہہ رہا رہے افسب تم ان نما خلکنا کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیے بے فائدے ابس وہ ان لاترجور اور تم پلٹ کر نہیں آؤ گے ہمارے پاس تمہارے یہ گمان ہے حقیقت میں یہی گمانا عام ہے نا کہ اگر یہ یقین بن جائے کسی کا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ تیاری نہیں کرے گا ہم میں سے کون شخص ہے اس دنیا میں جس کو بتایا جائے کہ تیرا ٹکٹ اوکے ہے ایئرپورٹ فلاں بجے آپ کا جاز جائے گا مجال کیا ہے وہ گھر میں آرام سے بیٹھ جائے اس کی تیاری کر کے وہاں پہنچ جائے گا لیکن یہاں یقین نہیں ہے قیامت پر فتح اللّہ برتر ہے اعلیٰ ہے وہ اللہ جو مالک ہے بادشاہ ہے حقیقی حق بادشاہ وہ اللہ ہے لا اللہ و رب الرش ال کریم نہیں ہے کوئی معبود بد برحق مگر وہی جو رب ہے عزت والے عرش کا عزت والے عرش کا رب قرآن کریم نے اللہ کے عرش کو کریم کہا عرش عظیم عرش کریم یہ اللہ تعالیٰ کے وجہ سے اللہ کے ذات کی وجہ سے اس کی عزت احل ہے اب جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی مٹی کے بارے میں کہا ہے وہ باطل نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی کی مٹی جو ہے جو قبر میں اس کی وجوہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے عرش سے اور بیت اللہ سے اللہ کی کرسی سے افضل ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے وَمَيَّدَ لَا آخرات جو بھی بکارے گا اللہ کے ماں سیوا کوئی اور ماں نہیں ان کا حساب ان کے رب کے پاس ہے یقیناً کامیاب نہیں ہوں گے کافر ہر مشرق کافر ہے نا اس لیے ہاں مشرق پر کیا پتہ لگایا جو اللہ کے ماں سے پکاتے وہ کافر ہیں بقر ربرحم و الرَّاحِمِينَ آپ <coughs> کہہ دے اے میرے رب بخش دے مجھے رحم کر دے مجھ پر تو بہتر رحم کرنے والوں میں سے ہے تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تیرے مقابلے میں کسی کا کوئی رحم چل نہیں سکتا ہے سورت کی خصوصیات اللہ رب العالمین نے سورت میں ایمان والوں کی خصوصیات ذکر کیے ہیں دو مقامات پر شروع میں درمیان میں جو کہ چودہ خصوصیات چودہ اوساف نمبر دو مشرقین کے اوساف کا بھی ذکر کیا ہے وہ بھی چودہ ہے چودہ صفات صفات طبیحہ ہاں. نمبر تین دلائل اعترافی کہ ہر مشرق مانتے ہیں اس کو سیف الن اللہ سیف اللہ نمبر چار عقرت کے عذاب کا تفصیل کہ اللہ بندوں کو پکڑے گا نمبر پانچ دعوت کے آہد دعوت کے میدان میں صبر استقامت برائی کے جواب برائی سے نہیں اچھائی سے نمبر چھ برزخ کا ذکر کہ برزخ میں انسان داخل ہو جائے گا برٹ کرانے کی کوشش کرے گا لیکن اس کو اللہ واپسی نہیں بھیجے گا سورت نور مومنون کے ساتھ اس کا تعلق پہلے سورت میں اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا مشرقین اور مومنین کی صفات کا اب اس سورت میں تقابل ہے مومنین اور منافقین کی صفات کا نمبر دو پہلے اللہ نے توحید ثابت کیا سورت مومنون میں اب اس سورت میں توحید والوں پر جو تام تشنی منافقین بانتے ہیں لگاتے ہیں اس کی اور فضالے کے لیے عنوان منافقین کے الزامات کے جوابات ہیں نمبر تین پہلے صورت میں اللہ نے ذکر کیا کہ نجات کے لیے فلاح کے لیے رستہ کیا ہے خداف لمن تو اس صورت میں اللہ رب العالمین وہ صفات بیان کر رہا ہے جو دنیا میں بھی نجات کے لیے سبب ہے اگر اللہ کے قانون پر عمل ہو جائے تو فرما دنیا میں بھی فلاح ہے اور دنیا والے کامیاب ہو جائیں گے ایمان کے ساتھ صورت کا عنوان ہے فحاشی اوریانی کے رستوں کو بند کرنا تہمت کے رستوں کو بند کرنا اور اگر تہمت لگ جائے تو اس کا اضارہ کیسا ہوگا اس عنوان کو اللہ تعالی نے ثابت کرنا ہے اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرو اللہ کے نام سے جو بڑا میرا یہ سورت ہے نازل کیا ہم نے فرض کیا ہے نازل کیا ہم نے اس میں آیا تم بہ آیات واضح لال تذکرون تاکہ تم ن صحت حاصل کرو یہ سورتن یہ بہت بڑے شان والا صورت ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ اس نے کوفے والوں کے طرف پیغام بھیجا تھا کہ اپنے خواتین کو یہ صورت سکھاؤ اس لیے کہ اس صورت کے ساتھ خواتین کا بہت بڑا تعلق ہے میں اس میں آیا تو بھیا نہ آتے اور نصیحت کے لیے بہت کچھ ہے اس میں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کہ اس پر عمل فجددو کل مارو کوڑے لگا ان کو میں خود مت لینا تم بہما دو دن اللہ اللہ کے دین کے بارے میں ان پر مہربانی نہیں کرنا ان کن تم تو منہ اگر ہو تمہیں مان لات کے حاضر رہے ان دونوں کو سزا کے وقت ایمان والوں میں سے اب آپ قرآن کی یہ آیات پڑھیں اور پھر اپنے مسلمان معاشرے میں اس کو پیش کریں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو اس طرح سے مانتے نہیں ہے اللہ فرماتے کوڑے لگاؤ لوگ کہتے ہیں کوڑے لگانا ظلم ہے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کوڑوں کے وقت حاضر کرو تاکہ وہ عبرت حاصل کرے اور لوگ بھی اس بدکاری سے بچ جائے لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے اب یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ فرض نہ ہا اس کو ہم نے فرض کیا ہے یہ ماننا پڑے گا اللہ فرماتے ہیں کہ ولا خم بے فی دن اللہ سزا دینے میں کسی کے اوپر شفقت اور مہربانی کرنا یہ قطا انت والی جائز نہیں ہے اور یہاں مسلمان کہتے ہیں کہ کوڑے لگانا یہ تو بڑا ظلم ہے تو اب کیا کہیں گے ان کو کون سے مسلمان کہلائیں گے اللہ فرماتے کہ یہ باتیں کون کر سکتے ہیں یہ آیات ہمیں جواب دیتا ہے کہ جو اللہ تعالی کے اس قانون کو نہیں مانتے یا اس قانون میں شفقت اور نرمی کرتے ہیں یا اس کو ظالمانہ قانون کہتے ہیں ان لوگوں کا نہ ایمان اللہ پر ہے نہ قیامت پر ہے کیوں مفہوم مخالف کیا ہے ان کو آخر اگر تمہارا ایمان ہے تو ایسا ہے نہیں ہے تو ایمان تو پھر ایسا ہوگا یہ مفہوم میں مخالف ہوگا اور فرمایا کہ اس سزا کے وقت سلمانوں کی ایک جماعت ہونا چاہیے جو اس سے عبرت حاصل کرے ازان از اللہ مشرق بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے یا مشرق عورت سے وہ ذانیت العین کہان او مشرقن اور زانی عورت نہیں نکاح کرتا مگر زانی مرد یا مشرق سے وحرمدارومن اور حرام کیے گئے گے ایمان والوں پر اس کا معنی یہ ہے ایک قول تو علماء کا یہ ہے نا کہ یہ حکم خاص ہے یعنی صحابہ اسفابفہ وغیرہ وغیرہ ان کے لیے کہ وہ اس قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کریں لیکن دوسرے علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہ خاص نہیں ہے عمومی حکم ہے یہ بات تو اپنے جگہ اٹل ہے کہ جب ایک عورت بدکار ہے تو ایک مومن پاک دامن مرد کو اس سے نکاح کرنے کی قطع اجازت نہیں ہے اس لیے کہ اس صورت میں آگے ہم پڑھ رہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں تو پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے تو بدکار عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے ہاں جب وہ توبہ کر لیتی ہے پاک دامن ہو جاتی ہے پھر اس کا حکم بدل جاتے ہیں یعنی ظاہر عبارت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ایسا ہی ہوتے ہیں کہ زانی زانی سے نکاح کرتے جبکہ معاشرے میں تو اس کے برعکس آپ کو ملے گا کوئی شخص ہوگا بدکار اس کی بیوی ہوگی پاک دامن کوئی بیوی پاک دامن نہیں ہوگی بدکار ہوگی خاون اس کا پاک دامن ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ نہ کرے ایسا ایک تو ہوتا ہے نا نہیں کرتے نہیں نہ کرے ایسا بلکہ مشرق اور اس جانے کو اللہ تعالی نے ایک سب ملایا معلوم ہوا کہ شرک انتہائی کبھی عمل ہے اس لیے کہ جس طرح ایک عورت اپنے خاون کے حقوق میں اپنے ساتھ کسی اور کو ملاتی ہے تو یہ مشرق اتنا فلیط نجس ہے کہ بے غیرتی کی اس انتہا کو یہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو اتنا غیرت نہیں آتے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی غیر کو کیوں ملاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مشرے اور زانی کو یہاں اکٹھا کیا ہے کیونکہ شرک بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں دوسرے کو شریک کرنا ہے اور زنا بھی جو عورت کرتی ہے شادی شدہ ہو تو وہ کسی اور کے حق میں کسی اور کو شامل کرتی ہے اپنے خاون کے حق میں کسی اور کو شامل کرتی ہے تو دونوں کو اللہ نے اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ایمان والوں پر یہ رشتے اللہ نے حرام کیے ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے مشرقین کے بارے میں تو ہم نے صورت بقرہ میں پڑھ لیا تھا لاتن والا ان بہت آیات کہ ان کے ساتھ نکاح درست نہیں یہ آپس میں یہ رشتے چل سکتے ہیں مومن کے لیے یہ نہیں ہے یہ جب اسی حالات میں ہوں گے مانا شرک پر قائم ہوں گے بدکاری پر قائم ہوں گے اس صورت میں وہر مزار کے آل المومنین یہ ایمان والوں پر حرام کیے گئے اس کی اللہ نے مذمت کیوں کی ہے اس لیے عمل ان کے قائد ہے کہ عمل انتقائد کبھی ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ نکاح نہ کرے رشتے نہ کرے یہ معاشرے میں الگ تلگ ہو کر رہ جائے ان کی مذمت کا مقصود یہ ہے تاکہ معاشرے کے اندر یہ اعمال جو ہیں ختم ہو جائے تاکہ لوگ مشرقہ عورت سے نکاح نہ وہ لوگ جو تومت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہیں لاتے چار گواہ فجر دوس مارو ان کو سمانی نہ جلدی کوڑے وَلَا تقبل شہادت اور قبول نہ کرنا ان کے لیے گواہ کبھی بھی فاسکون یہ لوگ فاسق ہیں اب اس میں یہ قانون کہ جو پاک دامن عورتوں پر لوگ تومت لگاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے سزا مقرر کی چار گواہ چاہیے گواہ بھی کون سے خواتین اور میں نئی یہ اربات شہدا بہا کے اندر تئے مس موجود ہے نا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ عادت مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں فرمایا کہ چار مرد چاہیے جو گواہی دیں کیوں عورتوں کو اس میں نہیں رہا اس لیے کہ وہ تو ویسے تہمت لگانے میں تیز ہیں عورتوں کے اندر توہمت لگانے کا سلسلہ بہت تیز ہوتا ہے تو اس لیے مردوں کو گواہ بنایا کہ وہ صرف گواہی دیں گے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا پھر ان کی شہادت مردود ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے معاشرے کو پاک کرنا ہے اور قومت لگانے والوں لیے فرمایا کہ وہ ہیں معاشرے کے اندر یہ مصیبت پیدا کر رہے تابو مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا میں اس کے بعد وہ اسلحو اور انہوں نے بہت بچنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے توبے کے بعد کوڑے تو انہوں نے کا لیے اب توبہ بھی کر لیے تو ان کا توبہ قبول ہو گیا اب معاشرے میں ان کے لیے قانون کیا ہے ان کی شہادت کے بارے میں پھر اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی توبہ اگر عمل سے ثابت ہوتا کہ یقیناً انہوں نے تومتیں لگانا اور یہ کام سب چھوڑ دیا ہے تو پھر ان کی شہادت قبول ہے لیکن اگر شکوک شبہات ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں تو پھر توبے کے باوجود ان کا شہادت مردود رہے گا اس لیے کہ یہ معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے بولو گے تومت لگاتے اپنے بیویوں پر ولم یا شہدا اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی گواہ اللہ مگر ان کے اپنے نفس شہادت دیں گے ان میں سے ہر ایک ارباد اللہ کے ساتھ یقین وہ سچوں میں سے ہیں ولخا میں اور پانچ بار ان لعنت اللہ علیہ یقین کا اس پر ہے جھٹو میں سے ہیں یہاں اب لان کا مسئلہ آیا ایک شخص ہے اب اس نے اپنی بیوی کو گناہ پر تو دیکھا ہے لیکن اس کے پاس چار گواہ نہیں ہیں بخاری کی روایت میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنے بیوی کو غلط کام پر دیکھے گا اب وہ جا کے چار گواہوں کو تلاش کرے گا اس کا تو جوش خون کے اندر اتنا ہوگا کہ اس کا کام کر بیٹھے گا اگر وہ اس کو قتل کرے گا تو آپ لوگ اس سے دیے طلب کرو گے نبی علیہ السلامۃ السلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کن ضرور میرے صاحب بدے کو کتنا غیرتی ہے یعنی اس کا غیرت کا تقاضا ہی ہے اور پھر فرمایا گم میں تم سب سے زیادہ غیرت والا ہوں و اللہ عونا اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے اللہ تعالیٰ جو قانون رکھتا ہے وہ غیرت کے خلاف نہیں ہوتا ہے اب یہاں اگر اس قانون کو اسی طرح چھوڑ دیا جو اس وقت یہ قانون دنیا میں نہیں ہے نا تو جو لوگ غیرت والے ہیں ان کے علاقوں میں جا کے دیکھو دیہاتوں میں جا کے دیکھو جو صرف شبے کی بنیاد پر عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں بس لڑکا لڑکی کو ایک رستے میں جاتے ہوئے دیکھ لیے بس ختم اس کو قتل کریں گے کوئی اس کے اوپر شہادت نہیں کوئی دلیل نہیں تو شریعت میں جو یہ قانون رکھا ہے یہ ویسا نہیں رکھا ہے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غیرت والا ہے لیکن اگر اس مسئلے کو اس طرح مجمل چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو ہر بھی کہے گا تومت لگا کر قتل کرنا تو اس لیے شریعت نے چار گواہ طلب کیے پھر شریعت نے غیرت کا راستہ بھی بتایا کہ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے یہ گناہ کیا اگر وہ مان جاتی ہے تو بس اس کے اوپر قانون سادھی ہو جائے گی ان کو اس کو ہو جائے گی، نہیں مانتی ہے اور یہ بھی اپنے گا تو پھر اس کے لیے قانون یہ اللہ نے بتایا کہ اب یہ شخص تو اس کو بیوی کو نہیں رکھے گا اس لیے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے شریعت نے کہا کہ یہ چار قسمے کائے گا اور پانچ وار لانت پڑے گا کہ اگر میں ان قسموں میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کا پٹکا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ بیوی اس کے نہیں رہے گی یہ ملونا ہو گئی اس نے لعنت کیا اس کے اوپر اور لام کے بعد اب وہ اپنے رستے پر جائے گی ماں باپ کے گھر اور یہ اس سے فارغ ہو گئے اس میں پھر طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے لام کے ساتھ خود بخود میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی ہے اسبی کے واقعہ میں آتا ہے کہ اس نے جلدی سے طلاق بھی دے دیا تھا لیکن یہ اس کا اپنا عمل تھا عجلت کی وجہ سے اور اس کی لئے طلاق کی ضرورت نہیں ہے فرمایا الْعَذَابَ اور وہ اپنے اوپر سے جھوٹوں میں سے ہے اس میں دونوں کے لیے ایک لفظ کا فرق آیا مرد کے لیے ان لانت اللہ علیہ عورت کے لیے ان غضب اللہ علیہ دونوں میں علماء نے فرق بیان کیا کہ عورتیں جو ہیں یہ لعنت کا لفظ بہت استعمال کرتی ہے نا تو ان کو لعنت کے لفظ سے خوف ہی نہیں ہوتا تو غضب کے لفظ سے ان کو خوف ہوتا ہے تو اس کے لیے غضب کا لفظ لایا اللہ کا قہر ہو اس کے اوپر اللہ کا پٹکار ہو اس کے اوپر لالت لالت کا لفظ تو وہ ہر وقت بولتی رہتی ہے مردوں کے لیے جو یہ ہے کہ وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں اگر مردوں میں عورتوں کی عادتیں آ جائے تو پھر ان کے لیے مسئلہ تو بگڑ جائے گا اس طرح آج مرد جو ہے وہ عورتوں کے شکل صورت مشابہت عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شکل صورت مشابہت عادتیں بنا لیتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ پانچویں بار کیا کہے گی اللہ کا پہ کار اس پر اگر وہ سچا ہے تو مرحمت ہو ابن حکیم اگر نہ ہوتا اللہ تعالی کا فضل تمہارے اوپر اس کا رحمت معنی یہ اللہ کا جو قانون ہے اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے یہ قانون بنایا اگر یہ قانون اللہ نہ اتارتا تو تمہارے لیے بہت سارے مسائل میں الجھنے اور مشکلات اللہ تعالیٰ خوب تو قبول کرنے والا ہے اور اللہ کے قانون پر اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کیوں حکیم ہے وہ حکیم کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہے جس کو عام انسان نہیں جانتے وہ الگ بات ہے اس کی بصیرت کی کمی ہوگی ان الدینہ بے شک بولو جاؤ جو آئے بال کے جھوٹ کے ساتھ اس منکم جو ایک جماعت ہے تم میں سے اس منکم من کن کہا اس لیے کہ مسلمانوں کا شمار ہوتے ہیں نا منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں صرف فرما من کن حالانکہ خفیہ عمل جو ان کا دل کا وہ کپار کے ساتھ ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کافر بھی کہا منافقین کو بھی لیکن ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے ظاہر میں فرمایا لا تا سب الحمد تمالی ہر ایک شخص کے لیے کمایا گنازی اور وہ شخص تو جس نے اٹھایا بڑا بوجھ من ان میں سے لہو آزاب ان کے لیے بہت بڑا ہے یہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگائے گئے تہمت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے غزبے سے پلٹ کر آ رہے تھے مشہور حدیث ہے سننے اربا وغیرہ میں اور عام کتب قطب کتب ستا میں وہ رستے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جیسے پڑاؤ ڈالنے کے لیے لوگ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنے قزہ حاجت کی طرف چلے گئی اور رستے میں کہیں ہارٹ ہاتھ روڑ گیا اس کو ڈونڈنے میں ٹائم لگ گیا سابق کرم نے اس کے جو ہود جو ہوتے ہیں جس کے اندر عورتیں بیٹھتی ہیں ڈولی نما اس کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور چل پڑے قافلے کے ساتھ انہوں نے یہ سمجھا کہ عائشہ اس کے اندر موجود ہے جبکہ وہ اس میں موجود نہیں تھی عائشہ خود فرماتی بخاری کی روایت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ اس وقت میرا صحت ہلکا پل کا سیاحت تھا صاحب نے محسوس نہیں کیا کہ اس کے اندر عائشہ موجود ہے یا نہیں اس کا جاوے اور کے کے اندر باہر کافلہ چل پڑا جب میں آئی میں نے دیکھا تو کوئی ہے ہی نہیں میں ادھر ادھر کوشش کرنے لگی لیکن میں سمجھ گئی کہ لوگ دور نکل گئے میں نے یہ عقل مندی کی کہ وہیں پر میں ٹھہر گئی کہ جب یہ کافلے والے میرے بارے میں میرے سواری پر مجھے ڈھونڈیں گے جب میں نہیں ملوں گی تو پلٹ کر میرے پیچھے یہی آئیں گے اتنے میں سفان بن معل رضی اللہ تعالی بدری صحابی ہے وہ کہیں کافلے سے پیچھے رہ گئے تھے رات کے آخری حصے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے پیچھے کافلے سے رہ گئے وہ آ رہے وہ آئے تو اس وقت آئے کہ میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں میرے آنکھ لگ گئی تھی تو اس نے میرے قریب جیسے آئے تو اندر اللہ راجون یہ الفاظ کہہ دیا تو اس کے قصد میرے آنکھ کھل گئی اس کے اس لفظ پڑھنے کے ساتھ کہ اس نے کہا اندر اللہ لہرا تو انہوں نے پھر اپنے سواری کو بٹھایا اور سواری پر مجھے بٹھایا سواری کو بٹھا کر میں اس کے سواری پر بیٹھ گئی اور انہوں نے سواری کے لگام کو تاما اور چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑاؤ ڈال رہے تھے وہیں پر اللہ کے نبی کے پیچھے انہوں نے ہم کو پہنچا دیا لیکن بعض منافقین نے دیکھا کہ صفان بن بنواطل جو ہے اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی کے یعنی سواری کا لگام تاما ہوا سواری تو صاحب کی ہے لیکن وہ لاکر جب اس نے اتار دیا تو ان کو پتہ چلا اس سے انہوں نے قصہ بنانا شروع کر دیا الزام کہ یہ جو پیچھے رہ گئی تھی کیوں پیچھے رہ گئی تھی صحابی بھی پیچھے رہ گیا تھا یہ بھی رہ گئی تھی یہ بہت پروگرام تھے ان کا گناہ کے لیے پیچھے رہ گئے تھے بہت بڑا اس سے قصہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کسے کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے اور اب بستی کے اندر مدینے کے اندر بات پھیل گئی ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے عائشہ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک دن ایسا ہوا ایک اور خاتون کا وہ ذکر کرتی ہے بخاری کی طویل حدیث میں کہ ہم لوگ باہر گئے تھے سزا حجد کے لیے اتنے میں پاؤں پھسلنے سے انہوں نے صحابی کا نام لیا صفوان کا اللہ تیرا ایسا ایسا کرے میں نے کہا کیوں کہاں ہے لڑکی تجھے معلوم نہیں ہے اتنا بڑا واقعہ ہے تجھے پتا نہیں ہے میں حیران رہ گئی اور یہ بات سنتے ہی اس کے بعد جیسے میں گھر میں آئی تو میرے اوپر بخار شروع ہو گیا پھر بیماری کی صورت میں نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ پوچھنے آتے تو بہت پیار محبت سے مجھ سے پوچھا کرتے تھے لیکن آپ کی بار جب میں نے دیکھا تو گھر میں آتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ کیا حال ہے اس کا کیسے اس کی طبیعت ہے وہ پیار محبت وہ لاڈ نہیں ہے تو میں سمجھ گئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کہ مجھے ماں باپ کے گھر جانے دو میں اپنے والد کے گھر ابو بکر کے گھر میں آ گئی نبی علیہ السلط پوچھتے ہیں یہاں تک کہ وہ محاد المومنین سے عائشہ کے علاوہ ہر ایک سے پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات قطعی صورت پر نہیں ہو سکتی ہے عائشہ کے اندر یہ عیب سوال ہی نہیں پیدا ہے اس میں صرف مسلمانوں میں تین بندے آ گئے ایک حمنا, حمنا بن دش اپنے بہن کے وجہ سے اس نے دفاع کیا اس کے بہن شوق تھی اس نے بہن کی دفاع میں جا کر کے غلطی کر لی ایک حسان بن ثابت اور ایک مستح بن اثاثہ یہ تین صحابی اس میں آ گئے مستح بن احاثہ حسن بن ثابت اور ہمنا بنت تجاش زینب کی بہن اب سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا علی رحم سے پوچھا اس نے کچھ مشورہ دیا جس کے بعد عائشہ کو یہ بات پہنچ گئی اس پر وہ ناراض ہوئی اندر ایسا کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم بہت اتنے بولی بالی ہے آٹا گوند کر رکھتی ہے اتنے میں گھر کے جنا بکری آ کر اس کو کھا جاتی ہے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 اور انبیاء کو تو چھوڑ دو اولیاء کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ یہ صحابہ کی جماعت یہ اولیاء کی جماعت ہے